الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم المرسلين صلى رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله جل و دی سنا اور حبیب خدا جشان بارگاہ شریف کے اندر درود شریف کا نظرانہ پیش کرنے بعد موت بانا فریاد ہے مولا سونا ہر شر ہر فتنے تو اپنی رحمت کی دع میل بناجا تا فرما وے. وقت تھوڑے میں بھی سفر کر کے وجنا راستہ خراب ہے اور ساڑے جیسے ساؤنڈ والے سنگی بیٹھے نسن صاحب اور صاحب میں پچ بجے رمک جلسے پہنچنا ساڈے اس جلسے کا ٹائم تسان تھوڑے لیٹ تھی گیا سارے ارادہ تین میں آئی میڈا بھی تے کراون ہلد بھی کہ یارہ ساڑھے یارہ بارہ بجے تقریر شروع تھی وی لیکن جی تقدیر کو منظور آئی اپنے زیادہ اپنے سونڈا والے دوست آسن صحب اور زیادہ خیال کرے سن کیونکہ وہ زبان کی وقت جناب کر کے ختم کرے آیت پاک میں پڑھیے مولا سونے نے فرمایا ارسال رسول ج اپنے بل ہدا ہدایت دنال و دین, الحق ت دین حق د ہدایت ہک دے کے ہوں اگلے حصے درلا سو رہے نے حق پہلے حصے مولا سونے نے اپنے سونے محبوب دی آمد حمد ہ اے لام جتاندی پی پچھلی گل سرکار کو مولا نے دین حق تے ہدایت دے کے کیوں بھی دیا؟ ہدایت اور سارے دین تالبا و سارے ادیان غالب گالبا و تے ایو حق مولا کو مولہ برا لگے کو برا لگے باہیں پورا لگے پیا وہ باہیں منا لیکن اس دین، دین حق اور ہدایت اور اپنے محبوب کو جو بھیجے نا، اپنے حتمت دنال، اپنے محبوب کو پوری دنیا کے پوری دنیا کے ظاہر بھی فرمائش غالب بھی فرمائش اور اپنے محبوب دے دین حق بھی پوری دنیا کے سارے دیتے غالب فرمان هذه رباني فرمايا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون حق اے ہدایت ساری دنیا تالے با وجے ساری دنیا ظاہر تھی وجہ سارے دین ختم ہو جا حق دین میرا دین کو دین حق فرمایا بلو دقلی کل ہی کری ہل مشرف مولا بالکل صاف جی گل فرما دیتی ہے فرمایا اصا اپنے محبوب کو کھجیا تا ہے بادشاہی بھی ساڈے محبوب دی غالب بوے دین بھی ساڈے حبیب دا غالب بوے ہدایت بھی ساڈے حبیب دی غالب بوے حق فرمایا مولا سونے نے اور دو فرمایا ان الباطل كان نظہ باتل مرگی کیوں حق کی شان ہے باطل حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا اسی واسطے مولا سونے نے دین حق ہک دین حق اپنے محبوب کو حق, حق دے کے سارے ایو حق ساری دنیا بادشاہی سیاست بھی ساڈے محبوب حکومت بھی دی ہو بے حق بھی حق چھا ونجن اپنے سی واسطے جرا پاگ نبی تشریف کھیلا سونا نبی آئے ہر پاس جی باطل بنے ہوئے چلن والے آدھا ایسا دین سچا ہے کوئی آدھار دین سچا ہے کوئی آدھا ایسا سچا ہے مولا سونے نے مہر لا لیتی فرمایا باقی جتنے دین نے سارے دین دین اسلام کے مقابلے چ نہیں آ سکتے اسلام ایسا حق بڑا ہے سارے دین تلے لے اسلام سارے دن کا سردار سونے نے اسلام عطا فرمائیے ہک انسانے فرمائیے جتنا باطل نہیں مولا سونا خود فرما فرمایا فرمائیے جنا اسا نک د بال نکل کے ہم مارتے ہیں مولا دے حق کو باطل دے, دے حق دی طاقت اتنی بل نکل ہک بل, حق بل فو بل حق بل ہاکل حق, حق, با حق باطل دا باطل <mile> دا نظام حق دے نال چلتا ہوں یہ ہک آیا بھی نال لیکن مولا سونے بندے دی گل ہی کونی کملا اتنی میری تو گل ہی کون مطلب حاق بندیاں دا محتاج نہیں حق دا محتاج نہیں بندے حق دے محتاج نے طاقتن حق ایسا تین ہے طاقت اور جان رب رب سونے دی طاقت محافظ خود رب ہو تامل میاں محمد بخش فرمائد فرمائیے تیری اوٹ پناہ خدایا والا سڑن والا گاہو بیا وہ جھوٹے خداوا کے پجاریاں گاہویں پورا لگے پیا اے وکھری گل ہے اس وے دے نجھے خدا اس ویل دے اورن لگے کابل لگانا حق نہیں رکتا تو بلا مولا نے سنگھیں اپنے لا لیا اتھا نہ مولی سلطان چاہیے محبوب کو اس وقت جائے تین حق دے کے ہدایت دے کے تاکہ اکنی پوری دنیا سے اپنے اسلام کو بھی غالب کر دوں اپنی ہدایت کو بھی غالب کر سونا جو ہے دین جو ہے حق کی بچا تنی ہے اور خدا دی قسم کر کے آشمن ہو رب اتھا تھی نکلنے کا یاد رکھا بندیاں دا دشمن بندیاں دا دشمن بندیاں دشمن دشمن دی دشمنی کچھ نہیں بندیاں دی دشمنی کچھ نہیں آدی لیکن یہ دی دشمنی ہے نا نہ نئے نہیں حق دا محافظ رب سارا مہار ادے ہاتھ دنیا قسم کر اس ابراہ, ابراہ ظالم بادشاہ دا کے حملہ کرنا ہے ناپاک ارادہ کھن کے ہے اج کعبے کو شہید کرنے سجھا ساتیاں کا نشہ رہے ہاتھیاں لوہے کے لباس پوائے ہوئے فوجی دے دے دلی دلی دلی <آسن> مولا نے ہاتھی کھیل کے آؤ تو ہاتھی واسطے ਹੀ چیڑیا کافیا تاریخ بھول گئے ہو مولا نے اپنے محبوب کو یاد تارا تارا محبوب تے رب, رب نے ہاتھیاں مولا سونے نے فرمایا کے آؤ ہاتھیاں ل ہاتھی لوہ دے لباس نے فوجیاں لباس نے مولا سونے نے فرمائیے یہ سارا کر رہے محافے نے یہ حضرت ابدل متلف سرکار دعا کر رہے ہیں بولا سو حرایا کردایت لا لے فرما دے ہدایت والے <سؤال> ہدایت دیکھا ہدایت لے لے ہدایت اص کچھ نہ کر سکتا بندہ کر سکتا سونے آپ نے دعوی فرمایا ابو جہل آیا ہے اس آخر محمد تھی میں راج کا دعوی محمد میری ڈت سڈے ترائے مہینے لگے رات کی نے لیکن نہیں جانا میری لتان چور ہے محمد پاک دیاں لتاں خود خدا دا زور ہے کوئی کیوں ہر ہر نق دے ہاتھ وہی رہتا ہے ڈیلی رسی دیتی رہتا ڈیلی رسی بھائی متاں پٹڑی دے چاڑا لیکن جیر والے بندہ نہیں چڑھا چیک مرنا بد شرب اور یاد رکھا ہے بندہ گناہ جتنے کرے نا گناہ امید کہ مولا دھیل وے تے چا وے لیکن رب رسول دے بنا ہوئے قانون دشمن بنوا با رب فرم نا مراد پانی دے ہی قطرے چ بنایا ہی میں دشمنی دے ہاتھی دا لشکر لوہے لاس پوے فوجی فوجیاں پوری تیاری حدرت سرکار نے دعا فرمائی. مولا نے آ جا تو یہ ہاتھی دا لشکر آیا مولا سونے نے چھوٹیاں چھوٹیاں چڑیاں لے ابابیل لکھے نبابیلب لمبے مولا سونے نے فرمایا چھوٹیاں چھوٹیاں کنکریاں ਚਿੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥਾਂ ਗੰਕਰੀ ਛੱਡੇਂਦੀਆਂ ਗੰਕਰੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਿੱਤਰਖੀ ਫੌਜੀ ਚੁਈ ਟੱਪੀ ਵੈਂਦੀ ਏ ਲੋਹੇ ਚੁਈ ਟੱਪੀ ਵੈਂਦੀ ਏ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵੀ ਪਾਰਦੀ ਵੇ ਬੁਲਾਤ ਖਬਈ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਗਈ ਏ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ چڑیاں تو بعد چمرا اور سب رحمت نہ لو بس اے دنیا بے وفا ساری نظر اس دنیا تے نہیں ساڈی نظر صرف رب رکھوار مولا سونے دی ساری بادشاہ ساری فوج ابراہ بادشاہ دی ساری فوج یہ تھوڑے جہ لمحے دے اندر چڑیاں تم مرا تھی اگانے فوج چڑیا ڈی ہے نمرو دکھائی وات میں مولا نے نکا جا مچھر بھیجا ہے تاریخ والے دی جم جنگی کونہ سے ایک کھام بھی کونہ سا نک میں چور وڑ گیا چڑ گیا دماغ مارے ہائے نمرو آپ خدا بنا بیٹھا آئی سر مارو کر دے جائے چک مرد سر ترجیح سکون آنا ایک کان دا چار مار دا بیا نا. جنگ ہک کمبیا نک بچ لنگ مارے ڈنگ تو ڈنگ جی وہ چاہے تو کھلیاں مرا سکتا ہے اچھا ہمیشہ یہ گل کرنے رہے ہیں ان شاء اللہ سارے حق دی طاقت اور جق دی طاقت ہوئے نا مولا سونا بل دے دیوے کو بل دے دیوے کو چل دے طوفان چیم رکھ سکتا ہے, او او بے نیاز ہے تا اقبال فرمائد فرمائیے فانوس پر جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس فاروس کے جس کی حفادت ہوا کرے فانوس فاروس کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمس و کیا پوچھے جسے روشن خدا کرے وہ شمس و کیا پوچھے جس سردار, سردار آئی خاجا موئی نی جمیری وہ جرا ساڈے قافلے دا سالار ہے نا دعا مانگی ہے مولا علاقی آپ خرشی تو پار الاخی کسی تو باغی چرا گی تک تیرا چن سے سورج راوے نا میرے فیض کا دیوا بلدا رکھے ارے بلکہ کم لائی اتھا کونت مان ہے رب رسول مان ہے باقی ریا مسئلہ یہ مخالف ہاوا کا سابو اکبال سبق سکھا تیری جو پرواز ہو گئی بات مخالف سے نہ خبراہ عقاب تر دیئے باتیں مخالفی سے نا گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے اونچا اڑانے کے لیے یہ تو چلتی ہے روک ضرور ہے لیکن سارے بچ انتقام دی طاقت نہیں بدلے دی طاقت نہیں رکھے ہکا بار گاہ چی رو بار گاہ چی فریاد کر فرما دے باقی نہ ساڑے کو ڈنڈا نہ سا کول بندوق نہ لوگوں کے تھرے سکون برباد نہیں کرے لوگوں کے امن برباد کرے ساڑے پتنی تاجدار دینا دا برباد کرایا دین تیر اجڑے ہویا کو سامنا ہے برباد تھے ہویا کو آباد کرنا ہے توجہ وہ بے نیاز ہے لیکن یاد رکھا حق گن ہک ن ٹکر میں ایک مثال دق دیشتیاں کیوں میں گل حق نہیں چیڑی ہے رسول کریم حق گن کے آئے اس گل تو کوئی شک نہیں نا کرنا رسول کریم حق گن گئے حق گن کے آئے اگو دشمن بھی کافی بن گئے کو حق اصل رولا ربی آئی اصل رولا ان کو آئی دین کہ اے محمد ادائی لا اللہ باقی سارے محمد اصل گل تو یہ چپی ہے اصل تے تکلیف اس مسئلے تو آئی لیکن انہیں کھیا کھو محمد جادو کرے گلجھائے کیا محمد پاکت یا اخلاق آئی فیصلے بھی آپ کریں اے ماد قرآن کو قرآن اے آسان کھڑی ہوئی کتاب شاعر آپ پر قربان وجو ذات کھنے شروع اصل چکر تبی آئی اصل رولا تب آئی اصل درد تبیع آئی کہ خدا میں کو جھوٹا د <sous steakhet sahipsi> خدا کا راہ دکھا دے کہ بلا ہک بات کیا لیکن حقاق کو ہونا نہیں چاہیے لیکن یہ ضرور ہے حق آپ حق قابو کرے فتنہ بازی نہ کرے اپنا ایمان اکان بچا وے اپنے گھر دی چار دیواری چا, بیٹھا اسا مولا دے فیصلے دے منتظر رہے اسا دے فیصلے کا انتظار کری شہ سونے نبی نے بیان نہیں کروائی حدیث پاک بڑی لمبی ادرت حزیفا آ فرمائد فرمایا میں اے حدیث مشکل بھی نقل ہے فرمایا میں بارگاہ رسالت ریسالت کیتی سونا جساں خیر بان کے آیا ہو اس خیر خیرتار دوں ہے آپ نے فرمایا, ہاں ہے فرمایا قوم بغیر سنتی و بغیر ہاتیا وہ ایسی قوم لوگوں کو سنتا نہ سیسی سی پر آپ سنتا تو خالی ہو سی لوگوں کو ہدایت کرے سی آپ ہدایت تو خالی ہو, ہو سی عرض کی سونا اس شر تو بعد اس خیر تو بعد ور ہے سونے نبی نے فرمایا ہو بھی ہے قوم پھڑو تے جہنم دے بوہتے حسین قوم کو دعوت لیسن اپنی طرف یارا اونہ دی گل سنزی چاہ جہنم میں جٹے دن سونے لبی حرد کی دیا رسول اللہ اونہ دی کون نشانی بھی ہے پھر سونے لبی نے فرمایا ہاں نشانی ہے فرمایا ہم جندتنا ویہ تکلمون بیل حسین ساڑے بچوں ملے ساڑیا بولیا پٹکے کیا مطلب ہوسن سادہ زبان بھی سڈیا سن مطلب ہے یا قرآن سن یا پڑھ سن سی او جہنم دے پاری بظاہر بظاہر حدیث قرآن ہو ترجمہ اپنی مرضی والا ہو حضرت عزیف آرز کریں سونا جنا ایک قوم آ ونجے ایو جین حال بڑھ ونجے فرمایا ہے مسلمانہ دے امام دے جماعت کو بلائے سونا مسلمانہ دے امام دے جماعت جو نلب بھی تا وات کے کروں سونا نے فرمایا کہ ترخت دے جہ نب کے بہتیوائے حتی یدرک کل موت موت دا انتظار کھا ہے توجہی صحابہ واسطے حکم اج اگر کوئی بندہ اٹھی کے اپنا فیصلہ اپنے ہاتھیں فیصلہ نہ تھی سی سیتنا بڑی عدالت اسلامی نہیں حکومت اسلامی نہیں ہک کالب تھی ویسی حق دیر دشمن ہو سن ہک والے وقت یہاں ہیں شالا مولا سونا ہے باقی زمانے نبی پاگ سر پاگل ہے مجلوے شراد لا جادوگر کو سدا تہاڑی ابو لہب لائی فرمایا اس واسطے جو میں اللہ نبی شریک ہے لریف خدا دی محمد محبت جق ٹکر کھانے سیاح چھوٹا جتنا بڑا ہوئے پہاڑ تو نہیں نہ مولا نے مٹھی کو بھی کیا کڑا بزرگ فرمائند فرمایا چار تبکے دنیا بھائی چیشن کی کوئی گل ہی کو بالکل بغیر ملاوٹ سچی گل پی شروع چار طبقے دریا ایک طبقہ یہ خود حق چلے یعنی ہک آئے ہک نال چلے اگر چل نہیں سکتا زبان, زبان جو دا اگر بول نہیں ہک سنگا راوے اگر نہیں را را را را دی دشمنی نہ کرے اے چار تبکے پنجا تبکہ مولا راو نہیں دقا نبی گے صوح هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون میں مولا نے ہے دھیل مولا نے فرمایا آ دریائے نیل پو کم لیتے چکایا موسا پاک تو موسا پاک دی قوم لنگ گئی فروغ ایم دریا چایا مولا نے فرمایا چل فن دی خدائی گئی <تصرف> آ, او دا رب ہومنا گیا پتا لگتا ہے طاقتاں دے طاقت غالب طاقت او حق دی ہے سارا طاقت حق کی طاقت ایسی یہ حق چلسی حق نا دین دیکھو، دین دیکھو، کتاب جتاب جتاب پتا کرو حقل مولا نے دماغ کس واسطے دنیا بنا مولا نے دماغ اس واپس پاس تک کھڑ لفے اور ہق والے بندے دی نشانی ہے حق والا بندہ لڑتا میں م... اپنے سنگیاں مذمت کرے نا اس گل میں حق والے آ سونے نبی نے تبلیغ فرمائی لوگ پتھر مارے لوگ پتھر مارے آپ نے بدلے چھوٹا مارے نے <مال> بدلے پتھر نہ مارے نے تبلیغ پوری کی چپ کر چلے نہ کر گل गल करके पछता चुप कर छलिया ना कर गला। गल करके पछतौ उ नहीं ओ, कम तेरा, रोण तेला چل گل کر کے پچھتا اچھے نہیں کمونا تیر رونا کلو نہ دکھنے فرمائی نہیں حضرت سیدنا ابراہیم کہ آپ نے فرمایا میرا رب جرا موت بھی دیند ہے, زندگی بھی دیند ہے. اس کو سمجھ نہ آئی او جائیں بے سمجھ بہت دے جا بھی اس کو گل سمجھ نہ آئی امید میں بھی زندگی دے دی بلائے آپ نے فرمایا وہ ڈوروا جی قتل کی موت پہلے میں رب لکھی کھڑا جیرے جی رہا کیتا اس کتا پہلے زندگی ملی ہوئی آئی لیکن اس گل کی رب جا سور مشرق چڑے دے تب منل مغر مگر والے پاس چھاڑ کے جنا باتل کواب نہ بنا لڑتا ہے جیڑا بندہ حق چلن کا دعوی لڑے نہیں وہ فتنہ نہ پاوے وہ پھڑے نہیں اور جا لڑا سانا نہیں لڑنت نہیں دجا نہیں دینا یہ چملا یہ تو نکی جی گاہ آئی اج کچھ گاہل کٹنی نہیں پچا ستا ڈیا گاٹا کپاونا پو کپڑے بھائی ہاں مقصد ہے کہ کوئی بندہ بلا بچا کال کٹنے لیا وہ گاہل خود دیا فرش کو نت ہی گاہی کٹیا چار ہاں لڑا نہیں حق دی خاطر گالی نہیں حق دی خاطر تو جانا دینی حقطر مال قربان کرنا پہن وطن قربان کرنا ہے جائداد قربان کرکی میں نہیں بچتا میرا پیر باہو فرمائد فرمائیے جم Did I did بھائی عزت دتا نہ ہو تے پردے دتا نہ ہومان دماز دا ہوئے ہو ہو ہو ٹی وی دے گویا گو پیا وہ نہیں مرنا یہ نہیں مرنا بھائی اپنے آپ لیکنیا گل ہوں آخ نا مولیاں سمجھے دان کوئی تعلق نکالا توجو پیر با فرم درو یچ مر جے رہے کر رکھے تہے لگ گی بلا مرن دا مطلب نہیں کوئی حق دی دشمنی کرے کو غیرت ہی نہ آئے تک نہ کے تو روٹیاں چاہوں کھاوے حق دشمن جاری ہوگی وہ کبلا بھاویں دمان سے ہو پورے پاکستان سے ہو گل نہیں لیکن غیرت رکھنا ایمان دا حصہ ہے حق دی دی نفرت اے مومن دے ایمان کا حصہ ہے جو اگر اے نہیں تو نہیں آیا لیکن دے ہون دے باوجود آپنے تے قابو کیونکہ بھی سلام کا حکم فتنہ نہ کرے ہاتھ نہ میں لڑے نہیں مارا کھاویں مار نہ آویں بنکھلیں کھوڑتی ہر اپنی منزل پہنچ سکتا پہلی تو گل ہے بندہ اپنی آپ خبر کی محکمہ دھی گل حق دا دشمن سامنے آوے خیرت آوے لیکن اپنے آپ کے ات قابو اے حکم رسول ہے رسول اپنے آپ کو قابو رکھنا سارے اس وقت اے بھی حکم ہے کیوں اسلام دی حکومت نہیں اسلام کا فیصلہ نہیں اسلام دی عدالت نہیں اسلام کی زمانہ نہیں اسلام دی تعلیم نہیں اسلام دی تہذیب نہیں اس وقت اسلام کے زوال اہل اسلام برداشت کر گاٹا لکھا اس ویت سلام ہوں تو وقت اسلام کا اگر جہاد کرے لڑ نہیں مومن جو بھائی دل اے مومن کا حصہ یہ چیزا نکل پہن ایمان نکل down, لیکن یاد رکھا کنا حق دی دشمنی اے بہت وڈا کم ہے بند دیا کئی نسل برباد ہو دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد توجہ اے اگر سڈے کوم ہو سب کو پتا لگے یار کملے نہیں چاہتے تھوڑی جی کھنڈ گٹ گھاٹ کنڈ کا پتہ لگ رہا ہے حق کا نہیں پتا لگتا یہ جان کے مپرے بنے لگے مولا سونے مولا مولا مولا بندے دے اندر ایک ایسا ضمیر رکھا ہے جا غلط صحیح فیصلہ کرے دا لیکن مسلمان نبی پاک سرکار کی بار گاہ چکی آیا یار گنا شا ہے مطلب ہے مومن اگر گلت پاس بنیاد دل آ گیا نہ یار سلا نیکی گئے لیکن مشہدات پتا لگ پہ سننے والے پاس بادل میرے پاس لیکن کوئی <تصالح> <میقا> مجبور دنیا دی خاطر کوئی مجبور ہوتا برادری دی خاطر کوئی مجبور ہوتا اولاد دی خاطر کوئی مجبور ہو گھر دی خاطر کوئی مجبور ہوتا نوکری کی خاطر کوئی مجبور ہو اپنی خاطر کوئی مجبور ہوتا پیر کی خاطر کوئی مجبور ہو استاد کی خاطر کوئی ہوا کم کی خاطر کوئی آپے ملک کی خاطر کئی کئی خدا قسم کر گیا نا میں نے سونے لبی نے فرمایا ٹھکرا نہیں کنڈ نا اقبال فرمائی دہ فرمائیے دی ہاتھ سے, سے, دی سے دے کر اگر آزاد بلتی دیا ہاتھ سے دے کر اگر آزاد بلتی ہے ایسی جا ہکے گاٹے تلوار مارا بھی کھانے گل بھی سچی کرے آپ کو مارے تو پیا مارے لیکن گل سچی توجہ مان بچاؤ بڑی بڑی تکلیف اٹھایا پس فیتنے بناو کے حق چنا ترقی آہار ہر پاسے اسلام اسلام حکومت اسلام کی قانون بھی اسلام کا جناب علی ماحول بھی اسلام دا ہو خیر خیر فرماوے دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرماوے بے ہدایتاں کو ہدایت دے ہدایت والیاں کو استقامت دے وہ بھائی عرفان صاحب جیسا نیوزن جلدی کرو حسن صاحب کو روٹی کھواؤ نہ روٹی کا بندوبست کرو جلد کرو. مستفا جانے رحمت جن کے آنے سے یشرت مدینہ بنا پدموں کے دلاؤ کو سلا پچ کلا میں